الرحمٰن الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر ٹوینٹی ون کنزیومر بینکنگ کا سٹارٹ کریں گے اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں کنزیومر بینکنگ انڈیا کے والے سے کچھ آپ کے ساتھ سٹیٹس اور ایک لیڈین انڈین بینک کے جو پالیسیز تھیں اور ان کی الٹیمیٹ گروتھ کا جو پیٹرن تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ریلیونٹ کوشش کریں گے کچھ انکوائری प्रोसेस کو انٹیگریٹ کرنے کی جیسے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس प्रोसेस کو لرننگ کے प्रोसेस کو کس حد تک ہم آ, یہ کہلیں کہ, آپ یہ کہہ لیں کہ ایپ وہ بناتے ہیں کہ ہم انکوائر کر رہے ہیں ہم صرف اس کو روٹ لرننگ کے ساتھ, حوالے سے نہیں کر رہے تو انڈین کنزیومر بینکنگ انڈسٹری کی جب بات کی تو اس میں ایک ڈیموگرافک شفٹ کی بات ہوئی تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے جو افلوئنٹ پاپولیشن ہے جو کہ اس وقت وہاں کا جو خاص ایلیمنٹ ہے کہ 65% فائیو پرسنٹ آف دی پاپولیشن آف انڈیا از اپ ٹو دیول ایج تو یہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے اور یہ پرٹیکولر جو فیکٹ ہے وہ اس کی تیس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں کا جو دوسری انڈسٹریز ہیں دوسری انڈسٹریل پلیئر ہیں اور اس میں خاص طور پہ بینکنگ اور کنزیومر بینکنگ ان کے لیے اپورچونیٹیز کس قسم کی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کس حد تک گیئر اپ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس میں بات ہوئی کہ ان کا اسی حساب سے جو ان کے اربنائزیشن ہے ان کا उनका जो ہے اور ان کا جو ایک رجحان ہے ٹیکنالوجی کی طرف یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر جو ان کا کنزمشن مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ ٹو دی ایج آف تھرٹی فائیو یہ ایک لاجیکل سا جو یہ کچھ ٹرینڈ ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ रहे ہوتی ہے کہ لوگ اپنی لائف شروع کر رہے ہوتے ہیں میریڈ لائف شروع کر رہے ہوتے ہیں ینگ ہوتے ہیں اور انہوں نے اکثر جو ہوتے ہیں دونوں جو ہیں جابز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے سورس آف انکم ڈبل ہوتا ہے تو اس کے سارے امپیکٹس کو مد نظر رکھے ہوئے جو خاص طور انڈیا میں کافی پرومیننٹ ہے وہاں کی بینکنگ انڈسٹری نے اور کنزیومر انڈسٹری نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس جو سیگمنٹ کے اندر اس ڈیموگرافک شفٹ کے ساتھ ساتھ جو انکم سب سیگمنٹ ہیں جو انکم کے ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے ہائر انکم میں لوگ جا رہے ہیں لوور انکم سے تو وہ سیگمنٹ اسی حوالے سے وہاں کی جو پروڈکٹس کی اور سروسز آفرنگ ہیں وہ اکارڈنگلی چینج ہو رہی ہیں تو ان سب چیزوں کا کمبینیشن جو ہے پھر وہاں کی جو جی ڈی پی گروتھ میں وہاں کی اکنامک ایکٹیوٹی میں پروڈکشن میں کنزمپشن میں اور اس کے بعد یہ جو سارا سائیکل بنتا ہے ملٹیپلائر افیکٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئیں اور اس کا جو امپیکٹ ظاہر ہے اوور آل بینکنگ پہ یہ آیا کہ وہاں پر جو جی ڈی پی گروتھ ہے ناٹ ان ٹرمز آف نمبرس پر کیپیٹا جو کہ 500 سے لے کے آپ پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ 2015 میں 1500 ڈالر پر کیپٹا ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنزیومر کلاس ہے یہ پروجیکٹڈ ہے کہ یہ پہنچ جائے گی نمبر اراؤنڈ 600 ہنڈریڈ ملین وتس اے بگ نمبر اور اس نمبرس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پیورلی میتھمیٹیکلی آپ اس کو بھی دیکھیں تو دس از اے ہیوج نمبر اور کسی بھی انڈسٹری کے لیے کسی بھی آپ کہہ لیں کہ جو کمرشل اینٹی ہے اس کے لیے اس کی بہت سگنیفیکنٹ ہے اس نمبرس کی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ اسی گروتھ میں اسی انکم کے اس کے اندر کس طرح اپورچونیٹیز جنریٹ ہوئیں جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایسیٹس ٹائپ کے پروڈکٹس ہیں جس میں آٹو لونز ہیں مارگیجز ہیں کریڈٹ کارڈز ہیں دوسرے لونز ہیں اس کے اندر بہت اسٹیپ گروتھ آئی اور ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ابھی بیس ان کا کم ہے یہ گروتھ آگے آ کے ٹیپر آف ہو جائے گی یہ ابھی تو 30% 40% کے رینج میں ہے لیکن یہ 12 سے 15% کے اس میں آ جائے گی جب بیس اس کی بڑھ جائے گی پھر اس میں جو لو پنوٹریشن لیول ہے انڈیا کا اس کی بھی بات ہوئی کہ جو ان کے میوچل فنڈز ہیں جو ان کی انشورنسز ہیں جو مارگیجز ہیں کمپیئر کیا گیا کہ کنٹری لائک میں ملیشیا اس میں 60% ہے اور یہاں پر جو ہے صرف 13% پرسینٹ ہے جب گروتھ کا پوٹینشیل ہے پھر بات وہی ہوئی ڈیموگرافک دوسرا جو ایک اس میں ایلیمنٹ ہے کہ بائی 2016 وہاں کی جو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین ملین لوگ جو ہے ریٹائرمنٹ ایج پہ آ جائیں گے تو اسی حساب سے ان کی तो इन چینج ہوں گی تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کا جو ایک لیڈنگ بینک ہے اس نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا ارلی نائنٹیز میں وہ آئے ان کی جو پالیسیز تھیں کمپٹیشن بہت تھا مائنڈ سیٹ بالکل ان کو چینج کرنا پڑا اپنے اسٹرکچرز نئے لانے پڑے اور اس کے بعد انہوں نے, بعد کیا, attack, انہوں نے اپنی بنای, ان اسٹیبلش تھا اس برانڈ ریکگنیشن کے بیسس پہ جو ان کی برانڈ ایکوٹی تھی اس کو انہوں نے لیوریج کیا اور انہوں نے سیلس کی انہوں نے ایفیشنٹ آپریشن کی اس کے بعد انہوں نے ملٹیپل ملٹیپل پروڈکٹس کی بات کی اور اب اس کے بعد جو انہوں نے ایک طرح سے مارکیٹ لیڈرشپ اچیو کر لی ہے یہ جو سارے فیکٹرس تھے انہوں نے آپ یہ کہیں کہ ان جو اسٹیٹس تھیں جو ان نمبرس تھے ان کو انہوں نے ایک سینس میں اس کا فائدہ اس کو انہوں نے جو سگنیفیکنس تھی اور اس کی جو ڈائنامکس تھی وہاں کی انڈسٹری کی اس کو انہوں نے کیش کیا اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے لیوریج کیا اپنی ٹیکنالوجی کو اسکیل اچیو کیا اور اب دیکھا گیا کہ ان کے جو مختلف ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کا یوسیج جو ٹریڈیشنل ہے برانچز سے ہٹ کر اب انٹرنیٹ بینکنگ پہ اے ٹی ایم پہ آ گیا ہے اور یہ نمبرز بھی انہوں نے کافی وہ کیے ہیں تو یہ شفٹ ساتھ ساتھ یوسیج میں بھی آیا سیئر کو اچیو کیا اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی اس کیپیبلٹیز کو اپنی اس ایکسپرٹیز کو اپنی اس کو وہ لوگ بیانڈ دا انڈین بارڈرز لے کے جائیں گے تو اس کا ظاہر ہے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا اس اے کنٹری ان ٹرمز آف ارننگ دا فارن ناٹ اونلی بٹ ان ادر ایریاز ایز ویل تو جب ہم نے یہ ساری باتیں کی تو ہم نے کہا کہ جی اس کا پاکستان سے کیا ریلیونس ہے تو وہاں وہی سوال جو نارملی اٹھنے چاہیے کیا ہم اس کو بلائنڈلی فالو کریں گے کیا ہم چیزوں کو ایز اٹ از لے لیں گے یا ہم اپنے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کا ڈیموگرافک جو سٹرکچر ہے جو پاکستان کے ڈیمو کے ڈائنامکس ہیں ان کو ہم کس طرح مد رکھیں گے تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پرزیوم کریں کہ آپ ایک بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یو آ پارٹ آف اے ڈیسیجن میکر تو پھر آپ اس لرننگ پروسیس کو اپلائی کرتے ہوئے کس طرح ان انفارمیشن سے ان ڈیٹا سے اس کو آپ کنورٹ کریں گے انفارمیشن میں نالج میں پھر انڈرسٹینڈنگ میں اور وزڈم میں تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں چیزیں شیئر کی یہاں وہی کچھ سوالات کی بات ہوئی تو کیا پاکستان جو ہے اس حوالے سے کس حد تک گیئر اپ ہے کیا ہمارے یہاں کی جو سرکمسٹانسز ہیں کیا ہمارے یہاں کے جو ڈیموگرافک شفٹس ہے ہماری بینکنگ جو ان کے یہاں خاص طور پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کس حد تک ڈیڈیکیٹیڈ ہیں کس حد تک ہیں یا نہیں ہیں یا اگر ہیں تو کس حد تک ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں وہ شفس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس سے وہ اویئر ہیں اور وہ اپنی پراپر فیڈ بیک دے رہے ہیں جہاں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے جہاں سٹرکچرل چینجز کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بینکوں کی جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اور جو سٹیٹ بینک کی یا ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کس حد تک فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم انڈیا کے پیٹرن کو اگر فالو نہ کریں تو اس سے کیا لیسن لیں اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں کی جو پبلک کا اویئرنیس ہے اس کا لیول کیا ہے اس میں بینک کیا کانٹریبیوشن کر سکتے ہیں یا بینک اپنی چار دیواری جسے کہہ لیں یا اپنی باؤنڈریز کے اندر محدود رہتے ہیں یا جیسے انڈیا میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بینکوں نے بہت اگریسو اپروچ لی ہے اور وہ کنزیومرس کی ایجوکیشن کے حوالے سے نالج کے حوالے تو کیا بینک اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ پرزیوم کر لیتے ہیں اور دس از این آبزرو فیکٹ کہ جو فورن بینکس کی جو پالیسیز ہیں وہ انکانشیسلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر پالیسیز ہوتی ہیں اور ہمارے جو لوکل بینکس کے لوگ ہیں بعض اوقات وہ اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو اس حوالے سے نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ پالیسیز کیا وہ جو ان کی آپ کہہ لیں کہ جو اپروچ ہے وہ لوکل ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہے نہیں اور یہ ان کنٹریز میں جو کہ ایمرجنگ مارکیٹ کی بات ہوئی تھی یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ گلوبل پلیئرس نے ان کنٹریز میں آ کے لوکل اس کو ایک طرح سے فالو کیا اپنی ایکسپرٹیز اپنی نالج اور اپنی دوسری جو ان کی اسٹرینتھ تھیں کمپیریٹو اس کو ضرور استعمال کیا لیکن انہوں نے جو ان کا لوکل سیٹ اپ تھا اس کے حساب سے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے اور جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھیں جو ان کے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس تھیں اگر آپ صرف یہی بات کریں ہم لینگویج پہ آ جائیں جو بہت زیادہ جہاں پر لٹریسی ہوتی ہے یا انگلش لینگویج کا وہ ہوتا ہے تو نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو جو لوکل لینگویجز ہیں خاص طور پر اردو کو اپنا کے لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہیے اگر ہم سسٹمز کے حوالے سے پروسیجر کے حوالے سے کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر ہم صرف انگلش پہ رلائی کریں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی تو ایک یہ بھی ایریا ہے اور کرنے کا غور طلب ہے کہ کیا جو لوکل لینگویجز ہیں اردو کے علاوہ ان کو بھی ہم کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں بینکنگ کے اس میں تو اس قسم کے لاتعت سوالات اٹھ سکتے ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اپنی کنزیومر بینکنگ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے انڈیا کے کانٹیکس میں انڈیا کے کانٹیکس اس سچ میں نہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے بلائنڈلی لیکن ہم نے اس سے کیا کیا امپورٹنٹ اپنے بینیفٹ کے لیسنز لینے ہیں تو یہ لاسٹ لیکچر کا ایک بریف سا ریکپ اور اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ کویشچنس تھے آپ کے ذہنوں میں ڈیفینیٹلی کچھ اور کوشچنز آ رہے ہوں گے اس لرننگ پروسیس کا تقاضہ بھی یہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے کہ کیپ آن آسکنگ دا کویشنز انکوائری پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے اٹ شڈ یہ ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے لرننگ کے اندر ایک کہتے ہیں نا جان پیدا ہو جاتی ہے ایک اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے اور اس میں جو جمود کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آج کے ٹاپک کی طرف اور اس میں ہم اگلے اس آج کے اور اگلے لیکچرز میں کچھ وقت صرف کریں گے اور یہ اس ٹاپک اس حوالے سے بہت اہم ہے دا نیکسٹ 4 بلین مارکیٹ سائز اینڈ دا بزنس اسٹریٹجی ایٹ دی بیس آف دا پیرامڈ یہ ہے کیا چیز 4 بلین یہ جو بیس آف دا پیرامڈ جس کو بی او پی کہتے ہیں یہ کانسیپٹ کیا ہے بائدہ اس کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کانسیپٹ ہے کیا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور یہ کیا چیز ہے بیس آف دا پیرامڈ اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس کی سگنیفیکینس اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے کانٹیکس میں بھی سامنے آئے گی یہ بیس آف دا پیرامڈ اور چار بلین نیکسٹ فور بلین کیا ہے یہ جو دنیا کی پاپولیشن ہے جو کہ فائیو پوائنٹ سم بلین ہے اس میں سے چار بلین لوگ جو ہیں فور بلین پیپل آر ایٹ دی بیس آف دا اکنامک پیرامڈ وہاں لوگ اس کو باٹم آف دا پیرامڈ بھی کہتے ہیں لیکن باٹم کا لفظ تھوڑا سا نگیٹو سینس میں آ جاتا ہے تو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ بیس آف دا پیرامڈ کا لفظ استعمال کریں جو اکنامک پیرامڈ بنتا ہے اس کا جو بیس ہے اس کے اندر فور بلین پیپل ریسائڈ کرتے ہیں چار ارب اچھا اب یہ نمبر پہ ہم نہیں جائیں گے نمبر کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری سگنیفیکنس ہیں جس کو ہم سمجھنے کی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے نمبر اپنی جگہ اہم اہمیت رکھتے ہیں دی ورلڈ پاپولیشن جو آپ کہہ لیں کہ 73% تھری پرسینٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن 4 دس فور بلین 3-4. یہ کیا لوگ ہیں یہ بیس آف دا پیرامڈ ہے اب بیس آف دا پیرامڈ اکنامک پیرامڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دے آر دا پیپل ان دا لوئر انکم کیٹیگری لوور انکم کیٹیگری اور اس کے اندر جو اور جو کہہ لیں کہ جو ایکسٹریملی پوور ہیں جو ان کا ون بلین کے قریب ہے وہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ جو ہے جن کا 3000 ڈالر پر انام تک جن کی انکم ہے تو یہ ایک جو گروپ ان اٹ سیلف ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کی جو امپورٹنس ہے فار اینی کنٹری فار کنٹری لائک پاکستان اور ایون فار ڈیولپ کنٹریز وہ کیا ہے وہ ہم تھوڑی سی چیز جو چیزیں ڈسکس کریں گے جو سٹیٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ ایک جو رپورٹ پرپیئر کی گئی تھی آئی ایف سی نے ورلڈ ریسورچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے یہ اس رپورٹ سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں اس رپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی ساری کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان اس رپورٹس کے اندر بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور الگ سیکشن ہے پاکستان کا کہ اس کی امپلیکیشن ان اے کنٹری لائک پاکستان کیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کر رہے ہیں ہم کنزیومر سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس چار بلین لوگوں کی جب ہم نے بات کی تو اس کا اس کے ساتھ کیا ریلیونس ہے یہاں یہ دوبارہ انفرسائز کرنا یہاں یہ دوبارہ آپ کو ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں جب ہم کنزیومر بینکنگ کی کنزیومر بینکنگ کی لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو کچھ باؤنڈریز میں محدود نہیں کرنا یہ ہم نے اس باؤنڈری سے بیونڈ بھی دیکھنا ہے اس لیے کہ یہ ایک وہ ایریا ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کی امپلیکیشن بیونڈ اس کے جاتی ہے اور اس کا چونکہ ڈے ٹو لوگوں کے ساتھ آرڈنری انڈیویجول کے ساتھ عام پاپولیشن کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اگر ان فور بلین کے متعلق ہماری انفارمیشن نہیں ہوگی ہم ان کے متعلق نہیں جانیں گے تو پھر جو ہم کام کریں گے کنزیومر بینکنگ میں وہ ایک آئسولیشن میں ہوگا اور ان اے وے یہ گارنٹیڈ ہوگا کہ اس کی افیکٹونیس وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے سب سے جو اہم چیز ہے اس میں اندر وہ یہ ہے کہ اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب دیئر از این اوور لیپنگ ان دی سبجیکٹ آف سے ایس ایم ایز بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں کنزیومر فائننس کنزیومر بینکنگ اینڈ مائکرو فائنانس یہ وہ ایریاز ہیں جو اوور لیپ دوسروں کرتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو فائنانس یا ایس ایم ای از اے یس اٹ دا اگر کورس کروڑ کلم کے حوالے سے بات کریں لیکن ہم نے جب اس فور بلین کی بات کرنی ہے تو ہم نے اس براڈر کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے متعلق جاننا اس ضروری ہے کہ اگر ہم کنزیومر بینکنگ میں فوکس uh, کر کے کنزیومر بینکنگ میں کوئی سکسیس اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں صرف ایک یہی مثال کافی ہوگی کہ جب لوگوں کا جیسے انڈیا کے اس میں کہا تھا کہ لوگ جب ہائر انکم گروپ میں آتے ہیں تو ان کی نیڈس چینج ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کے ٹارگیٹڈ کسٹمر بنتے ہیں تو یہ جو چار بلین جو لوور انکم گروپ ہے اگر ابھی آپ کے رڈار پہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سرو کرنا پروفٹیبل نہیں ہے اس کے اندر اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو کل کو یہی گروپ کے کچھ سیگمنٹ شفٹ کرے گا ہائر اس کے اندر تو پھر آپ کے لیے تو ایک تو یہ آسپیکٹ بہت اہم ہو گیا کہ اس گروپ کے متعلق اس سیگمنٹ کے متعلق اس کا سائز اٹ سیلف ان اے بھی وارنٹی کرتا ہے کہ ہم اس کو توجہ دیں ہم اس کو امپورٹنس دیں اور پھر جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ یہ جو اس کا ڈائنامزم ہے جو اس کی امپلیکیشنس ہیں وہ پوری سوسائٹی پہ ہو رہی ہیں ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم سوسائٹی کے باہر نہیں ہیں تو اگر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا آسٹرچ اپروچ لے لی کہ جی ہم نے ریت کے اندر سر دے دیا اور ہمیں پتا نہیں ادگت کیا ہو رہا آئی تھنک دیٹ وی ول بی ڈوئنگ انجسٹس ناٹ تو یہاں ہمارا ایمفس اس بات پہ ہے کہ آئیے اس سیکٹر کو بھی تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس پہ ہم وقت صرف کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے جب یہ رپورٹ پریپیئر کی گئی تھی اور اس رپورٹ کو ساری دنیا میں شیئر کیا گیا تھا اور اس کے اندر اس رپورٹ کے مختلف حصے ہیں اور مختلف سیکٹرز کو سیگمنٹس کو اس کے اندر کور کیا گیا ہے اس کے اندر ہاؤسنگ ہے اس کے اندر فوڈ ہے اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر انرجی ہے اور اس کے اندر فائنینشیل سروسز بھی ہیں اس لیے بھی اس رپورٹ جو مین آئٹمس ہیں ان کا جاننا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور آپ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی جو ایک براڈر امپلیکیشن ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ وہ کس حد تک ہے اور وہ ہمیں کتنا ہیلپ کرے گی اگلا یہ چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو فور نیکسٹ فور بلین ہیں ان کا ایک تو سب سیگمنٹیشن کی گئی ہے انکم کے حوالے سے اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سیکٹر جو سیگمنٹس ہیں اس کی نیڈس کس حوالے سے چینج ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہائر انکم اس میں جاتے ہیں پہلے جب وہ لویسٹ جو جو ہے سیگمنٹ uh, ہے اس کے اندر ان کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ زیادہ فوڈ کے اوپر ہوتا ہے لیکن جیسے یہ اگلے والے سیگمنٹ میں جاتے ہیں ہائر انکم میں تو فوڈ کا آئٹمس کم ہونے کے بعد ٹرانسپورٹیشن اور دوسری چیزوں میں آنا شروع ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں کہ نان ڈسکریشنری ایریاز ہیں جس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس سے ہائر گروپ میں جاتے ہیں تو یہ فوڈ کا پورشن اور کم ہو جاتا ہے تو اس فگرس کو ان سٹیٹس کو ان نمبرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ جو سیگمنٹ ہے فور بلین پیپل کا یہ بہت ڈائنیمک سیکٹر ہے اس کی جو ڈائنیمزم ہے یہی اس چیز کو ایک طرح سے ہم سب کو مجبور کرتی ہے کہ اس کی ڈائنامکس کو اس کی ڈائنامزم کو ہم انڈرسٹینڈ کریں ہم سمجھیں تاکہ اس کا جب کل کو امپلیکیشن آئے گی اور اس کے اندر جو چینجز آئیں گی اس کو ہم اپنے آپ کو ایز اے بینکر ایز اے کنزیومر بینکر کس حد تک اس کو سپریٹ رکھتے ہیں یا لوف رکھتے ہیں تو اس لیے بھی جو امفسس دیا جا رہا ہے اس کی اسٹڈی کے متعلق اس کے جاننے کے متعلق وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے اور یہ رپورٹ صرف اس کانٹیکس میں بھی نہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ آئی ایف سی یا کسی ورلڈ باڈی نے تیار کی ہے تو اس رپورٹ کی اس حوالے سے اہمیت ہے لیکن اس کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر جو ہنڈریڈ ٹین کنٹریز کا انہوں نے سروے کیا ہے ہاؤس ہولڈس کا اس کی بہت ظاہر ہے ایک پروفیشنل وے پہ پر ریسرچ ہوئی ہے جو اس کے ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے پھر اس کو انالائز کیا گیا ہے اس کا جاننا ہم سب کے لیے ایز پروفیشنل بہت ضروری ہے تو جب ہم یہ uh, بیس آف دا پیرامڈ کی اور چار بلین لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی سیگمنٹ ہے کیا یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کے چار بلین لوگ ہیں یہ کیا ہیں ان کے فیچرز کیا ہیں یہ کس حد تک آپ کو ہمیں امپیکٹ کرتے ہیں ہم بھی انے کا حصہ ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی ہم اس سیگمنٹ میں یا اس سیکٹر اس میں نہیں آتے تو یہ ایک ہمارے لیے فیلسی ہوگی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وی آر لنک ٹو دس سیگمنٹ تو آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لو انکم گروپ ہے جس کا پہلا آپ یہ کہہ لیں ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس لو انکم گروپ اور ان کا جو بیہیویئر ہے ان کا جو آپ کہہ کہ جو کنزمشن پیٹرن ہے اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی ساری اکانومی کو اور آپ کی سوسائٹی کو امپیکٹ کرتا ہے اور جیسے کہ ہم جب اس پورٹریٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ بی او پی کا پورٹریٹ کیا ہے جو بیس آف دا پیرامنڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں ان کا بہیویئر پیٹرن کیا ہے ان کا پورٹریٹ کیا ہے ان کی نیڈز کیا ہیں کس قسم کی ہیں اور وہ کس طرح ایکچولی بیہیو کرتے ہیں ان کے ایکشنز کس چیز سے ڈرائیو ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اور ان کی جو افیشنسی ہے وہ ان فیکٹ انٹیگریٹ نہیں ہوئی ہوئی نارم فارمل اکانومی کے ساتھ اور یہ ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہم اس ڈیلیما کے ساتھ دوچار چار ہیں کہ جب اکثر بات کی جاتی ہے کہ جی ہمارا ایک فارمل سیکٹر uh, ہے اور ایک انفارمل سیکٹر ہے تو جو انفارمل سیکٹر ہے وہ انفیکٹ جو یہ فور بلین لوگ جو ہے ساری دنیا کے اندر اور پاکستان میں بھی اس کا بہت ایک امپورٹنٹ ہم پرسنٹیج کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے Uh, ایک uh, حصہ ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کی پاپولیشن وہ یہ ہے کہ یہ جو انفارمل سیکٹر ہوتا ہے نا اس کی ایک اپنی نگیٹو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں تو انفارچونیٹلی جس جگہ جس ملک میں جس کنٹری میں انفارمل سیکٹر کی فری ڈومیننس ہوگی ایز کمپیئر ٹو فارمل سیکٹر وہاں پر پھر وہ سوسائٹی کے ایلز آپ کہہ لیں اکنامک آپ کہہ لیں انکوالٹیز اور وہ ساری امبیلنسز جو ہیں وہ اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں تو اس رپورٹ نے خاص طور پہ پر اس پرپز سے اس چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں اس کو ہم اوور لک نہ کریں اور صرف یہ سوچ کر کہ یہ جو لوگ پور ہیں اور یہ لوگ غریب ہیں ان کا انکم لیول لو ہے اس لیے یہ ہماری توجہ کے اور ہماری ٹینشن کا ان کو ضرورت نہیں ہے یہی یہ سب سے بڑی غلطی ہے یہی سب سے بڑی فیلسی ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس سیگمنٹ کو ہم ایک پراپر اٹینشن دیں اور اس کو کوشش کریں کہ جو فارمل اکانمی ہے اس کا حصہ بنائیں اس کو انٹیگریٹ کریں کہ ایسی صورت میں ہی کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس سیگمنٹ کے جو لوگوں کے جو نیڈس ہیں اور الٹیمیٹلی جو ان کی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ ایز اے ان کے اپنی کچھ آپ کہہ لیں اسٹرینتھس ہیں ایکسپرٹیز ہیں ان کی اپنی کمپیٹنسیز ہیں وہ اس وقت ان ایکسپلائٹڈ ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہیں ان کا وہ مصرف نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ اس ٹریک کے اندر ہیں جس سے وہ باہر بیچارے نہیں نکل پا رہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈیولپ دنیا کے لوگ ہیں یا جو ہائر سیگمنٹ میں آتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ انہوں نے اس میں کتنا اور کس حد تک کانٹریبیوٹ کرنا ہے اگر ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں یس ایز اے بینکر اور خاص طور پہ ہم کنزیومر بینکنگ کو جب اب لے کے آگے بڑھ رہے ہی ہیں تو ہم نے اس سیگمنٹ کی ضروریات کو ان سیگمنٹ کی نیڈس کو ان سیگمنٹ کے اندر جو فیکٹرز ہیں جو پارٹ پلے کر رہے ہیں جو انٹر لنکیجز ہیں جو انٹر ڈپینڈنسی ہیں جب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بزنس کے اس کی بھی بات کر لیں کہ اچھا جی, ایک ایویڈنس آپ کو سامنے آئے گا کہ دیر از اے بزنس نیشنل یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی پبلک سروس کے لیے کام کر رہے ہیں یا سوشل آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی آپ کی باٹم لائن آپ کی پروفٹیبلٹی آپ کا گوئنگ فارورڈ ایز اے کمرشل اینٹی جو سکسیس ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اس کا گہرا لنک ہے چونکہ ہم خاص طور پہ پاکستان میں اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو اس کے اندر وہ ہے بہت ایک اہم آہ وہ ہے اور اس سیگمنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ جو چار بلین لوگ ہیں جو اکنامک پیرمڈ کے بیس پہ ہیں ان کی نیڈس کیا ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھری تھاؤزنڈ ڈالر پر اینم تک کا ان کا جو ہے اس سے ہے لوور لیول کے بھی لوگ ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم برازیل کی بات کریں انڈیا کی بات کریں تو پر ڈے برازیل ہائر لیول پہ آتا ہے تھری ڈالر پلس ہے ان کا انڈیا کا ون پوائنٹ فائیو سکس ڈالر پر ڈے کا یہاں پر جو ہے ان کی انکم ہے تو یہ فگر ان اٹ سیلف ہیں کہ کس چیز کی ہیں لیکن جب ان فگرس کو ان اسٹیٹس کو ان نمبرس کو جو فائنینشیل نمبرز ہیں اگر ان کو ایک کمولیٹیو افیکٹ جاتا ہے تو دس فگرس کی گلوبل کنزیومر مارکیٹ ہے یہ جو چار بلین لوگ ہیں لوور سائڈ آف دا انکم کو بھی لے لیں تو دیٹ کنسٹیٹیوٹ اے فائیو ٹریلین ڈالر مارکیٹ اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ پانچ ٹریلین ڈالر کی فگر ہی ہمارے لیے ہمیں ایک طرح سے انسینٹیو پرووائڈ کرے گی یا یہ وہ فگر ہی ہمیں ایک طرح سے موٹیویٹ کرے گی نہیں ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس نمبر کو اس کانٹیکس میں ہم لیں کہ اس کا سائز کیا ہے اور کل کو جب ہم نے بزنس جسٹیفیکیشن لے کے آنی ہے اور ہم نے اپنے سٹیک ہولڈرز کو خاص طور پہ جب یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اس سیگمنٹس کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں اس سیگمنٹس کے لیے ہم بزنس پالیسیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پوٹینشل از دیئر پوائنٹ از کہ ہم نے اپنی سوچ کو ہم نے اپنی اپروچ کو محدود نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس براڈر کانٹیکس میں اس باؤنڈری کو جو بہت وائڈ ہے جو یہ کینوس جو ہے جو ہرائزن ہے اس کو ہم نے مدنظر رکھ کے اپنی پالیسیز کو ڈیولپ کرنا ہے تو جب آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اندر ایک پرچیزنگ پاور ہے بات صرف اگین میں امفرسائز کر رہا ہوں پانچ ٹریلین ڈالر کی نہیں ہو رہی بٹ دی اویلیبلٹی آف اے پرچیزنگ پاور امنگ دیز پیپل اب اس پرچیزنگ پاور دیکھیے وہ جو لوگ ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں آگے بھی دیکھیں گے کہ ان کی نیڈز ہماری آپ کی طرح ہیں انہوں نے کھانا بھی ہے انہوں نے گھر گھر میں بھی رہنا ہے انہوں نے ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنی ان کی ہیلتھ کی بھی ہیں اس کی دوسری ریکوائرمنٹس بھی ہیں تو ان کی نیڈس وہی ہی ہیں جو ہماری آپ کی ہیں یا جو ہائر سیگمنٹ کے لوگ آتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو آئسولیشن میں نہ لیں ہم ان کو الگ نہ کر دیں سوسائٹی سے جب ہم ان کو اپنا حصہ سمجھیں گے تو پھر بزنس ریشنل بھی جنریٹ ہوگا اور پھر وہ جو ہماری ایک بحثیت ہیومن بینگ بھی جو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آس پاس ارد گرد دیکھیں کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے اور کیا وہ ہماری مدد سے ہماری کنٹریبیوشن سے ان کا لائف سٹائل ان کا معیار زندگی امپروو ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ سارے فیکٹرز اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نیکسٹ فور بلین کا جو سیگمنٹ ہے لوگوں کا یہ جو پاپولیشن کا حصہ ہے ہم نے اس کو کس حد تک اس کی اس کو اٹینڈ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے بعد ایک دوسرا سیگمنٹ آتا ہے کہ جو کہ تین ہزار ڈالر سے ٹوینٹی تھاؤزنڈ ڈالر تک جن کی اینوئل انکم ہے یہ ہائر انکم گروپ ہے اس کو ظاہر ہے اب آپ یہ کہہ کہ ہم ان ٹارگٹ نہیں کر رہے یا اس کو فوکس نہیں کر رہے یہ ٹویلو پوائنٹ فائیو ٹریلین ڈالر کے مارکیٹ ہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ دو گنا سے بھی زیادہ ہے لیکن ظاہر ہے اس مارکیٹ کا یہ ہے کہ دیز مارکیٹس آر آلریڈی ویل سروڈ ان ٹرمز آف فائنینشیل سروسز ان ٹرمز آف ادر سروسز ان کے پاس بیسکس جو آپ کہہ لیں کہ جو ضروریات ہیں وہ زندگی کے موجود ہیں اور پھر یہ کہ یہ مارکیٹ بڑی کمپیٹیو ہے اس کے اندر جو پلیئرز ہیں تو ہم ظاہر ہے ہمارا ٹارگیٹ یہ مارکیٹ نہیں ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس سے جو نیچے والی مارکیٹ ہے اور جو پور کے درمیان جو پیرامڈ آپ بنتا ہے اکنامک کا اس کے درمیان جو بیس ہے ہم اس کو ایک طرح سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس کی فارمیشن کیا ہے یہ جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ پری ڈومیننٹلی رولر ہے چاہے ہم جب بات کر رہے ہیں اس وقت چاہے ہم ایشیا کی بات کریں افریقہ کی بات کریں لیٹن امریکہ کی بات کریں یہاں جو زیادہ تر رجحان ہے وہ ہے رولر ایریاز کی طرف اور اس کے مقابلے میں ایسٹرن یورپ میں جو رجحان ہے وہ اربن ایریا کی طرف ہے تو ایک تو یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ریجنل ڈفرینسز یہ ہیں پھر اسی حوالے سے جو سیگمنٹیشن میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو سروے ہوا ہے ایک سو دس کنٹریز کا اس میں یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کانسٹیٹیوٹس سیونٹی ٹو پرسنٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن اب آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اے سگنیفیکینٹ نمبر آلموسٹ تھری فورتھ آف دا ورلڈ پاپولیشن از ان دا بیس آف دا پیرامڈ اور رورل ایریاز میں ہے تو جب ان فیکٹرز کو ہم مدنظر رکھتے ہیں ان کو جب ہم سامنے لاتے ہیں اکارڈنگلی اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو رورل ایریاز میں اگر ہیں تو ہم ایز اے بینک یا ہم جرنلی اگر آپ بات کر لیں گورنمنٹ لیول پہ یا دوسری انڈسٹریز کے لیول پہ جو انڈسٹریل پلیئر ہیں کو اس کو اس سیگمنٹ کی ضروریات کو اس کو ہم کمرشلی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا پالیسیز اختیار کرنی ہیں ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انالیس کا جو ڈ, ڈیٹا ہے سروے کا وہ اس چیز کہ دیر آر ڈفرینسز جہاں جو وہ کہتے ہیں کہ سیگمنٹ جو ہوتے ہیں یوکرین ہے جیسے جو کہ یورپ میں فال کرتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہے اس کے بعد جو دوسرے ایریاز ہیں جس میں جو پاکستان بھی شامل ہے وہ یہ ہیں کہ ان کا جو ہے رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ رولر ایریاز کی طرف ہے تو ان کا جو انکم لیول بھی اکارڈنگلی ویری کرتا ہے کہ جو اربن ایریاز میں ہوتے ہیں وہ ہائر انکم لیول پہ ہوتے ہیں جو رولر ایریاز میں ہوتے ہیں وہ لوور اس پہ ہوتے ہیں تو اسی حساب سے پرچیزنگ پاور ان کی افیکٹ ہوتی ہے پرچیزنگ پاور کے اندر جو امپیکٹ آتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اینٹیز جو کمرشیل آرگنائزیشن جو ادارے اور جس میں بینک بھی شامل ہیں ان کو کس طرح اس چیز کو اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرنس جو ہیں وہ کافی ڈفرنٹ ہیں اس کے اندر جو ہے جب انکم رائز ہوتی ہے تو جیسے آپ کو پہلے سلائڈ میں ہم نے جو ایکسپینسز ہیں وہ فوڈ آئٹمس کے اوپر ہے لیکن جیسے جیسے انکم کے اندر گروتھ آنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پرسنٹیج شیئر ظاہر ہے فوڈ آئٹمس کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہوگی ان کی لیکن دوسرے اب ایریاز کے اندر ان کے پاس ڈسکرپشنری اسپینڈنگ کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ دوسری ایریا میں جس میں ہاؤسنگ بھی شامل ہے جس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں اس کے اندر ان کی انکم ایک طرح سے ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ جو پیٹرن ہے شفٹنگ کا وت دی انکریز آف دس وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم بینکنگ کی مثال لیں اور کنزیومر بینکنگ کی مثال لیں تو اس شفٹ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں جس کے اندر شفٹ آ رہی ہے اس میں بینک کس حد تک اپنے آپ کو پرویکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں کس حد تک اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے بیسک نیسیسٹیز کی بات ہوئی اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ کا ڈسکشن کا حصہ ہیں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز از اوویسلی ایک عام تاثر ہے کہ یہ بینک یا پرائیویٹ سیکٹر کا ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے لیکن اب ضرورت اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر ان ایریاز کو کس حد تک یہاں پر انوالو ہو سکتا ہے یہ صرف سوچ لینا کہ اگر آپ بیسک ہم نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر پروویژن uh, آپ کہہ لیں کہ جو پروویژن آف کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے ہیں سینیٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے ہیں یا الیکٹریسٹی یا انرجی سورسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ یہ تو جی پبلک سیکٹر ہی والا کریں گے گورنمنٹ ہی کرے گی لیکن اب ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ کیا اس چیز کو پرائیویٹ سیکٹر والے اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے فی الحال ہم بیس آف دا پیرمٹ کا یہ جو سیگمنٹ ہے جو اس کی پاپولیشن ہے ہم اس کے فیچرز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بزنس کی اپورچونٹیز کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وی آر مسنگ آن دس فرنٹ اس لیے کہ بزنس اس کو وہ اٹینشن نہیں دے رہی مختلف بزنسز ناٹ ان آور کنٹری بلکہ دوسری کنٹریز میں بھی جو ان کو ملنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر ڈپرائو رہتے ہیں اور جو ہم نے بات کی تھی فائنانشیل ایکسکلوژن کی اگر ہم بینکنگ کی بات کریں کہ بینکس اس سیگمنٹ کو اس حد تک قابل نہیں سمجھتے یا ان کا جو بزنس ماڈل ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ ان, ان کو ایک طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا یا ان کے بعد انسینٹو نہیں ہے کہ وہ اس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کریں کیونکہ اس کے اندر وہی جب ہم نے بات کی تھی کہ والیوم انوالو ہے بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کہہ کہ اسکیل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں ہم آنے والے وقتوں میں جب اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اب جو اس کا ہمیں آپشنز نظر آ رہے ہیں کل کوئی آپشنز نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کے لیے مینڈیٹری بن جائے گا اور ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے کمپیٹیو ورلڈ میں تو آپ اس چیز کو بھی اپنے ساتھ مد نظر رکھیں اس کے بعد پوائنٹ یہ ہے کہ بی او پی کا جو پورٹریٹ ہے ان کی کچھ ضروریات کیا ہیں ان کی क्या کیا ہیں جو دیکھیے ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہے نا اس نے اس پہ جو کام ابھی تک کیا ہے وہ हमने ہے ہم نے بھی سوچا ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی یہ تو کام این جی اوز کا ڈیولپمنٹ کمیونٹی کا ہے ان جو پورس کو اٹینڈ کرنا ان کے نیڈس کو کرنا یا گورنمنٹ کا کام ہے پبلک سیکٹر کا ہے اس لیے بزنسز نے آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان اس کی طرف توجہ ویری پوئر ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ون ڈالر سے نیچے کے ہیں وہ تو بےچارے مزید جسے کہتے ہیں نا پوورٹی ٹریک میں جانا شروع ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ کسی بھی اسٹینڈرڈ سے ویسٹرن جو ہم کہتے ہیں کہ جی پاورٹی لینڈ کا اسٹینڈرڈ ہے اس سے بہت نیچے ہیں یہاں جو آرگومنٹ ہے جو یہ چیز ایمفسائز کرنا اور اس کو بتانا ضروری ہے وہ اس سیگمنٹ کی ان چار بلین لوگوں کی پوورٹی نہیں ہے ان نہیں ہے. کہیں کہ جی یہ ہم غربت کی سوال جو آرگومنٹ کا ہے اٹس ناٹ دا پوورٹی پر سے بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس پاپولیشن کے سیگمنٹ کو انٹیگریٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا ورلڈ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ جو ورلڈ کی جو مارکیٹ اکانومی ہے جو اس کی ایفیشنسیز ہیں جو ان کے بینیفٹس ہیں جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس سیگمنٹ کو نہیں مل رہے جس کی وجہ سے یہ ڈیپرائیوڈ ہیں یہ لوگ اپنے اس کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ دے ہیو بین میڈ پریزنر آف دیٹ پرٹیکولر سسٹم جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے لیکن ان کو انفارچونیٹلی وہ اپرچونیٹیز جو کہ دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں جو اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے تو ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم نے ان کی صرف پاورٹی کی بات نہیں کرنی کہ ہم نے جی ان کی غربت کو دور کرنا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے بیانڈ دیکھنا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ بات ان کی غربت کی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو اپورچونٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے جو کہ ان اٹ ان کی رڈکشن آف پاورٹی ان کی غربت کو کم کرنے میں معاون اور مددگار شامل ہو ثابت ہوگی تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کی کچھ کامن ٹریڈس ہیں کیونکہ کامن ٹریڈس یا کامن کریکٹرسٹکس کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ خد و خال ہے اس سیگمنٹ کا وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا ان کا پورٹریٹ سامنے آئے گا پہلا جو ہے ان کی بہت ساری نیڈز جو ہے نا سگنیفیکنٹ ان میٹ نیڈس ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی جب ہم ان میٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا اگر ہم فائنانس کی بات کریں دے ہیو نو بینک اکاؤنٹس ان کے پاس جو ہے کسی قسم کی ماڈرن فائنینشیل فیسلٹیز نہیں ہے پھر ان کے ساتھ ہے کہ دے ڈونٹ اون اے فون آج کل کے زمانے میں جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی یہ فنامنا اب موبائل فون کتنا کامن ہو گیا ہے اور کس سطح کا ہم سمجھتے ہیں لیکن اسٹل اس کی ریچ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو اس سیگمنٹ میں بھی ان کے پاس فون نہیں ہے فون از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے ویری امپارٹنٹ کمیونیکیشن میڈیا اور چینل کہہ لیں جس سے آپ رابطہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور فون نے موبائل فون نے اس ڈسٹینسز کو بڑا کم کر دیا ہے وہ بھی ہم ان شاء اللہ آگے آپ کا اس کا جو اس کے اندر رول ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پھر یہ جو سیگمنٹ کے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو رہتے ہیں یہ انفارمل سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں جس کو ہم انفارچونیٹلی شینٹی ٹاؤن کے نام سے ذکر کرتے ہیں شہروں میں بھی نظر آپ کو آتے ہیں رورل ایریاز میں بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا رہنے کا جو جگہ ہے اس کا پراپر ان کے پاس ٹائٹل نہیں ہوتا وہ باض اگر رہ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جسے آپ کہہ کہ سرکار کی زمین ہوتی ہے یا ان کا اس کے اوپر کسی قسم کا مالکانہ حقوق نہیں ہوتے تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو ان کی اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے سوسائٹی میں کہ ان کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ جو انفارمل ہے اور ان کے پاس کسی قسم کا وہ نہیں ہے اور بعض دوا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا یہ جو رہنے کا جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بچاروں کے پاس آپشنز نہیں ہوتے پھر ساتھ ساتھ جو بیسک فیسلٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ان کے یہاں لیک کرتے ہیں ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر ان کو جو کلین ڈرنکنگ واٹر کی ہم بات کرتے ہیں ہم پھر بات کرتے ہیں بیسک की سروسز کی سینیٹیشن کی اور انرجی کی الیکٹریسٹی کی وہ بھی فقدان ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا تو ایک جو ان میٹ نیڈس کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر انفسس اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھولیں آپ اپنے ذہن کو اس تک محدود نہ رکھیں جو ہمارے سب کے ذہنوں میں ہم بھی اس کا حصہ ہیں فوراً آتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ کیا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے بھائی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نہیں اسی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے اسی سوچ میں ہم نے ایک چینج uh, لانا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے جو اہم سیگمنٹ ہے نمبرس کے حوالے سے بھی اور ان کا جو سوسائٹی کے اندر ایک رول ہے اس حوالے سے بھی اس کو ہم کس حد تک اور کس آپ کہہ لیں لیول تک نظر انداز کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سیگمنٹ کے لوگ ہیں ان کا جو ڈیپینڈنس ہے وہ انفارمل اور سبسسٹنس جو لائولیہڈس ہے اس کے اوپر ہے یہ اگین ایک بہت اہم ایریا ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں یہ جو فنومنا ہے یہ ہمارے ارد گرد ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں ہم شاید اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے ہماری اویئرنیس کا لیول صرف ویژول ہے ہم اس کی ڈیپتھ پہ نہیں جا رہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ لو جو لوگ اس چیز سے دو چار ہیں ان کا لائف کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کیا میں اگر میں انڈیویجول کی بات کروں تو کیا میں اس میں کانٹریبیوشن کر سکتا ہوں چاہے میں سوسائٹی کے کسی اس کا حصہ ہوں چاہے میں بینکر ہوں یا کسی اور پروفیشن میں ہوں کیا میرا کنٹریبیوشن اگر ہم سب اپنے طور پہ یہ سوچنا شروع کریں تو میرا خیال ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس سوچ کی تبدیلی سے ان کے لیے بھی بہتری آ سکتی ہے جب ہم ان کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ محنتی لوگ ہیں ان کے اپنی ٹریڈز ہیں ان کے اپنے آپ کہہ لیں کہ پروفیشنز ہیں لیکن اس سیکٹر میں ہونے کی وجہ سے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کو کہ وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ اگر جو فارمر ہے یا فشرمین ہے وہ اپنی کراپس کو یا فشرمین اپنی کیچ کو پراپرلی آگے بیچ نہیں سکتا کہ وہ ایکسپلائڈ کیا جاتا ہے مڈل مین سے یا دوسرے لوگ ہیں پھر جو سبسسٹنس جن کا بیچاروں کا فارمرز اگر ہیں تو کھیتی باڑی کے اوپر ہے یا فشر مین ہیں تو ان کا آپ کا فشریز پہ ہے یہ نیچرل ڈیزاسٹرز نیچرل इनका کے اوپر بھی بہت ان کا ونریبل ہوتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی ایسی سچویشن آتی ہے فلڈز آ گئے یا دوسری چیزیں ہیں جس سے ان کو امپیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے تو اب آپ اس ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹریپ ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیلٹی اور سبسسٹنس دے آر دا پوورٹی ٹریپس یہ جو وہ ہیں ایریاز آپ کہہ لیں جو ان کے لیے ایک بن کے رہ گئے ہیں سبسٹنس میں سبسسٹنس میں ان کو ڈپینڈنس ہے اس پہ اوپر جو ان کا لائیولی لائولیہڈ ہے آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ گاؤں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس حد تک کاشتکاری کرتے ہیں کہ جی ان کا اتنی اناج یا گندم پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا کر لیں یا ان کے جو دوسرے چیزیں ہوتی ہیں یا جو سبسٹس سبسسٹینس آپ اگر فشرمین کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی کیچ کر لیں کہ وہ اپنا اپنا وقت گزارا کر لیں اور اس کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے پھر جو انفارمیلٹی ہے کہ کسی کئی لحاظ سے یہ حصہ ہی نہیں ہے آپ کی فارمل اس کا تو ان کو اس کا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو یہ دو ایک بہت میجر ٹریپس ہیں اور اس کو بھی مد نظر رکھنا اس کو بھی غور کرنا اس کی اویئرنیس جنریٹ کرنا ضروری ہے اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے امپیکٹڈ بائی دا بی او پی پینلٹی جب ہم اس ایلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آئی تھنک اٹس کوائٹ تھاٹ پروکنگ فار ایس ایز ویل ایز این انڈیویجل کہ یہ جو ایک او پی ایک پینلٹی پے کر رہے ہیں جو اس سیگمنٹ کا حصہ ہے وہ بچارے پینلٹی پہ وہ پینلٹی کیا ہے کہ بینگ دا پور they are in a way indirectly paying more cost for the services or products which they are availing ye keh le ke ji high cost of being poor ye bada counter intuitive lagta hai aapko ya humko bhi lagta hai lagega ke bhai ye kya matlab hua poor hain to poor hain uski high cost kya hai yahi to ek aham nukta hai jo ka hai. Ke, being poor you are at the receiving end aapko jo quality mil rahi hai ye soch kar jo agla services de raha یہ سوچ کر کے بھائی یہ تو غریب آدمی ہے اس نے کیا ارگومنٹ کرنی یہ پہلے ہی اس کا جیب اس کی تنگ ہے یہ ہمیں کیا دے گا تو اس کو ویسے ہی جو کوالٹی ملتی ہے وہ لوور کوالٹی ملتی ہے تو یہ انڈائریکٹلی اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر بینگ پور اس کو یہ کہ ٹریٹمنٹ بھی بیچاروں کو اس طرح ملتا ہے کہ جو ویلدیئر اس کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں سوسائٹی کا ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹس ملتا ہے ان کی سروسز بھی وہ ہوتی ہیں ان کو اسی طرح اٹینڈ بھی کیا جاتا ہے بی اٹ بینکنگ اور بی اٹ اینی ادر سیکٹر تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کس حد تک پوورٹی ٹریپس جو ان کا ہے جو انفارمیلٹی کا سبسسٹنس کا پھر بینگ ہائر کاسٹ جو ایک اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ لوگ جب اگر ٹریٹمنٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ ہائر پرائسیز اس کانٹیکس میں پے کرتے ہیں ڈاکٹرز کو یہ جو دیتے ہیں یا دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ ڈسٹنسز جو کور کر کے جاتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ ڈسٹنسز انوالو ہو جاتے ہیں نا شہروں کے اندر تو ہم آپ جو ہیں ہاسپٹلس قریب ہیں کلینکس قریب ہیں ڈاکٹرز قریب ہیں ان بچاروں کو ڈسٹنسز جب کور کر کے وہاں جانا پڑتا ہے تو یہ فیکٹر آلریڈی ان کے کاسٹ میں اضافہ کرتا ہے تو ان کا اگر دیکھا جائے ان کمپیرٹو ٹرم ان سبجیکٹو کانٹیکسٹ ان کا جو بل ہے وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ نہ ہو لیکن کسی حد تک بڑھ جاتا ہے بچاروں کا تو ایک یہ بھی جو بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے کہ دی ہائی کاسٹ آف بینگ پوور تو اگر آپ ان سارے فیکٹرس کو مد نظر رکھیں تو ان سب کو جب کمبائن کریں اور اس کا فیکٹ لیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح شروع ہونا ہوتی ہیں کہ اس سیکٹر کے لوگ کس حد تک اس ٹریپ کے اندر ہیں کس حد تک وہ ایک وشو سرکل کے اندر آ ہیں جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل نہیں پاتے ان کو کیا خود یہ جو دوسرے سرکل سے جو وشو سرکل سے باہر ہیں ان کو یہ اپارچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو یہ خود کے جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائیں یہ ایک اہم فیکٹر ہے اس کے لیے ہم نے آپ نے کیا کانٹریبیوٹ کرنا ہے ایز اے بینکر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ اس سیگمنٹ کو اس کی ضروریات کو اس کے ان سارے فیکٹرز کو ان کے جو پوورٹی ٹریپس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں ہم ہیں کوشش کریں کہ اس میں ہم کیا کانٹریبیوشن لا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ان کو اگر ہم نے میٹ کرنے کا ان کو فلفل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بی او پی کے ہاؤس ہولڈز ہیں دے ول فائنڈ اے روٹ آؤٹ آف دا پاورٹی ان کو ایک یہ رستہ مل جائے گا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو ایک امید کی کرن ایک شمع روشن کریں گے جس سے وہ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں یہ کہ جو ویلتھ جنریٹنگ ویلتھ اس کانٹیکس میں نہیں کہ جو افلوئنٹ ہو جانا لیکن اس پاورٹی لیول سے نکلنا ضروری ہے اور جو گروتھ اسٹریٹیجیز ہیں ان کو اس طرح بنانا چاہیے اور اس میں یہ جو پنلٹیز ہیں اس کو المنیٹ کرنا ضروری ہے کہ جو ایک پور پے کر رہا ہے جو وہ انکر کر رہا ہے پینلٹیز وہ اس ٹائپ سے کس طرح نکل سکتا ہے اس کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو جو چیز جی سامنے آتی ہے وہ بہت واضح ہے اور اس کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جو انفیشنٹ اور مونوپلسٹک جو مارکیٹ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے جنم دیتی ہیں جنریٹ کرتی ہیں جو انفیشنٹ یا مونوپلسٹک جو مارکیٹ ہیں کہ وہ جو فیکٹرز ہیں جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں جنہوں نے مونوپلی بنائی ہوئی ہے جو فارمل کا سیکٹر کا حصہ نہیں ہے اس لیے کہ فارمل سیکٹر میں تو پھر کمپٹیشن ہے چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں تو وہ جو انفارمل پلیئرز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے مونوپلسٹک اپروچ ہوتی ہے پھر ایٹ دی سیم ٹائم دے آر انفیشینٹ ایز ویل بٹ دے آر ٹیکنگ دی ایڈوانٹیج آؤٹ آف دیز پور پیپل تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم ان ضروریات کو پورا کریں گے فلفل کرنے کی کوشش کریں گے ان کی پینلٹیز جو ہیں ان کو ایک طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا جو ہوگا کہ ایک سگنیفیکنٹ مارکیٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی یہاں اب یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ فوکس شفٹ ہو رہا ہے ان اینٹیز کی طرف جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس سیکٹر کو آپ نے ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اور آپ نے اس کی اس حد تک ڈیپتھ میں جا کر اویئرنیس کو آپ نے انڈرسٹینڈ uh, کیا ہے تو آپ کے لیے پھر है ہے ایز اے بزنس ٹو ہیو ا سارٹ آف ڈفرنٹ اپروچ اور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے صرف بی او پی کے جو صرف جو پور سیگمنٹ ہے جو سیگمنٹ ہے ہم نے اس کو نہیں اٹینڈ کرنا ہم نے انٹائر بی او پی کو لینا ہے اس لیے کہ جب انٹائر اس کو لیں گے جو میکرو ویو لیں گے تو اس کا امپیکٹ سب پر ہوگا الٹیمیٹلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا فائدہ ہوگا اس کے لیے ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے اب جو اس رپورٹ میں چیز نہروڈان ہوئی جو انہوں نے امفسائز کیا ہے وہ ہے مارکیٹ بیسڈ اپروچ جو بزنسز ہیں انکلوڈنگ دا بینکنگ دے should have اے مارکیٹ بیسڈ اپروچ ٹورڈس دس پرٹیکولر 4 billion segment of the population be it in Pakistan be it in some other regions be it in Africa be it in latin america market based approach acha ab zaroorat is cheez ki hai jab hum market based approach ki baat karte hain to foran ye sawal uthta hai ke ye market economy ki baat ho rahi hai to isme government ka public sector ka amal dakhal kam yes this is the point آپ نے جب مارکیٹ بیس اپروچ کو لانا ہے تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئرز ہیں ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے انہوں نے خود یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ان کے لیے اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس سیگمنٹ کی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ویلڈ بزنس کیس ہے ونس دے آر دا پوائنٹ از ناٹ ٹو کنوینس دیم دے ہیو ٹو شارٹ آف کنوینس دیم کہ دیر از اے بزنس کیس ان آرڈر ٹو اینٹر into this segment with their products with their offerings with their services so that the potential can be exploited to the extent of getting the benefit for themselves in terms of the bottom line and not only then at the same time helping them helping this important segment of the society which may then you feel good factor, feel -good factor you are contributing to the society. you're contributing you are making a contribution and in a way not only to your own stakeholders but as a member of the society to ye jo cheez hai market based ki iska concept yahi is hai ke jo traditional approaches hain aur market based approach ke andar ek fark hai is fark ko understand karne ke baad isko implement karne ki zarurat hai to jab hum ye dekhte hain ke jo traditional approach hoti hai wo ye presume karke aage chalti hai کہ اس سیکٹر کی جو ضروریات کو ہم نے میٹ کرنا ہے تو صرف وہ چیریٹی یا ایڈ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے یہ جو کانسیپٹ جب آتا ہے تو وہ پھر اس سوچ کی جو یہ اس کے اندر جو محدود ایلیمنٹ ہے وہ پھر ان کو بیانڈس آگے جانے میں ہیلپ نہیں کرتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ وہی پرانے ٹرائڈ انٹرسٹڈ آپ کہہ لیں جو کہ نہیں ہیں ٹرسٹیڈ نہیں ہیں انہوں نے انفیکٹ اس اپروچز نے ابھی تک اتنا سگنیفیکنٹ آپ کہہ لیں کہ اچیومنٹ اس کے اندر لے کے نہیں آئی اور جو لیول آف چیلنجز ہے ایکسٹینٹ آف چیلنجز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ یہ ٹریڈیشنل اپروچز کے اندر چینج لے کے آیا جائے اور جو مارکیٹ بیسڈ اپروچ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کو لانچ کیا جائے اس کے لیے ظاہر ہے جب مارکیٹ بیس اپروچ کی طرف آپ بات کریں گے تو اس کے اندر پھر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کے متعلق اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ یہ کنزیومر صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک امداد کو ریسیو کرنے کے لیے ہیں بلکہ دے آر دیم سیلف کنزیومرس اینڈ پروڈیوسرس دے آر این ایکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی بینگ ایز اے انڈیویجل بینگ اے کنزیومر تو جب اس سوچ کو ہم اس طرح تبدیلی لائیں گے تو اس کے ساتھ پھر دیکھیں گے آپ کے ساتھ مزید آپ کی اس کے اندر اضافہ ہوگا اور یہ مارکیٹ بیس اپروچ اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں اور ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ